تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم دو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا محمد محمد رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ الحمد لله رهدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما باب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلبات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ <العزیز> پچھلے درس کا اختتام سورت البقرا کی آیت نمبر دو سو اڑتیس پر ہوا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اس کی پوری تصویر اور تشریح عرض نہیں کی جا سکی تھی اس لیے ہم نے آج کے درس کا آغاز بھی اسی آیت کریمہ سے کیا ہے اللہ فرمات حافظات نماز کی مداومت رکھو نماز کی حفاظت کرو نماز کی پابندی کرو وصلاۃ البسطیٰ اور خصوصاً اس نماز کی جو درمیان میں ہے بے شمار احادیث ہیں جن میں سرد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے خود قرآن کریم میں بھی کم و بیش سات سو بار نماز کا ذکر آتا ہے اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے اور فرما دیا کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا اور فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے نماز میں مومن کی اپنے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز میں اور ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لا ایمان علی لا امانت الحو ایسے شخص کے ایمان کا اعتبار نہیں جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اور فرمایا کہ ولا سلا علی لا تہور الحو اس شخص کی نماز کا اعتبار نہیں جو طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتا ولادینلات الح اور اس شخص کے دین کا اعتبار نہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اور فرمایا کہ نماز کی حیثیت دین کے اندر بہی ہے جو کہ جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے سر کٹ جائے تو باقی جسم بیکار ہے یوں ہی نماز نہ رہے تو باقی دین بھی ناقص ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہے کہ انہوں نے اپنے امال اور گورنروں کے نام پر ایک سرکلر جاری کیا جس میں فرمایا کہ ان نہ عمور اندی اصلاح تمہارے معاملات میں سے سب سے زیادہ اہم معاملہ میرے نزدیک نماز کا ہے من حافی وحافظ و حافظ علیحا ومن من ذی اہا فہ علیما دو شخص نماز کی حفاظت کرے گا اور نماز پر مداومت اختیار کرے گا تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی لیکن جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دین کے باقی احکام کو بھی آسانی سے ضائع کر دے گا آپ اندازہ لگائیے نماز کی اہمیت کا کہ سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب آپ شدید تکلیف کی حالت میں تھے اس میں آپ نے دو چیزوں کی خاص طور پر وسیعت اور تاکید فرمائی السلام وما ملکت ایمانکم اے مسلمانوں نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحتوں کے اپنے غلاموں کے اپنے لونڈیوں کے اپنی نوکرانیوں کے حقوق کا خیال کرنا اللہ اکبر آج مسلمان ان دونوں چیزوں میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نماز کے بارے میں بھی سستی بہت سے تو وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں شاید سو میں سے ایک پڑھتا ہو ننانوے مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتے نماز کے وقت جتنے لوگ آپ کو مسجد میں دکھائی دیتے ہیں ان سے سو گنا لوگ آپ کو بازاروں میں گھروں میں بیٹھے ہوئے اور ادھر ادھر بیکار پھرتے نظر آ جائیں گے نماز کی اہمیت نہیں مسلمان کہتے ہیں بہت مصروف ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے شیطان کا دھوکہ کہ بچوں کو تم پال رہے ہو گھر کا نظام تم چلا رہے ہو اگر تم نے کام کرنا چھوڑ دیا تو گھر کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا نماز پڑھ لی تو دکانداری نہیں ہو سکے گی نماز پڑھ لی تو فیکٹری میں حرج ہوگا نقصان ہوگا نہیں میرے بزرگوں اور دوستو اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہماری طاقت سے باہر ہو اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس میں ہمارا نقصان ہو اللہ پاک نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہم کر نہ سکے تو نماز کے بارے میں بھی سستی اور ملازموں ماتحتوں نوکروں اور نوکرانیوں کے حقوق کے بارے میں بھی سستی غفلت بہت سے لوگ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں کام پورا لیتے ہیں حق ان کا ادھورا دیتے ہیں اور بعض اللہ کے بندے اپنے ماتحتوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں آئے دن اخبارات میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کسی نے اپنے معصوم سے چھوٹے سے ملازم بچے کو سلاخوں سے مارا ایسا بھی ہوا کہ کسی نے زندہ جلا دیا ایسا بھی ہوا کہ چھوٹی معصوم بچی کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی معلوم کیا کیا ظلم و تشدد ہوتا ہے کیا مجبوریاں ہیں جن مجبوریوں کے تحت والدین اپنے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کو کسی کے ہاں رکھوا دیتے ہیں اور بعض سنگ لوگ ان پر ظلم و تشدد کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ دنوں کو بدل سکتا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ظلم کے نتیجے میں اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم کر دے آج دوسروں کے بچے ہمارے ہاں برتن دھو رہے ہیں پوچھا لگا رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں کھانا پکا رہے کل ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہمارے بچے دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہوں تو اللہ کے نبی نے آخری وصیتیں یہ دو فرمائی السلام مما ملکت ایمانکم اللہ اکبر اذان ہوتی ہے پانچ وقت اذان سنتے ہیں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے اشد اللہ الا اللہ نبی کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے ان محمد الرسول اللہ اور پھر دعوت دی جاتی ہے حیاء اللہ حیا الفلاح بہت لوگ دعوت کو سنتے ہیں آج سپیکر تو آواز وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں پہلے آواز نہیں پہنچا کرتی تھی لیکن بہت تھوڑے قدم ہیں جو اس آواز پر لبیک کہتے ہیں اللہ بلا رہے ارے تیرا مالک بلا رہا ہے تیرا خالق بلا رہا ہے تیرا رازق بلا رہے موت اور زندگی عزت اور ضلعت صحت اور بیماری کا مالک بلا رہے اور پھر بھی تیرے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے معمولی تھانے دار بلائے کچھ سرکاری عہدے دار بلائے دوڑتے ہوئے جاتے ہو اللہ بلاتے ہیں قدم اٹھتے ہی نہیں ہیں اور اٹھتے بھی ہیں تو غفلت کے ساتھ سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ بے دلی کے ساتھ جو اللہ نے فرمایا فوائل مسلم اللہ خرابی ہیں ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں علماء لکھے کون لوگ مراد ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے ہلاکت ہے جہنم ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن بے دلی سے پڑھتے ہیں نہ محبت ہے نہ خوف ہے نہ امید ہے نہ ڈر ہے نہ خوشو ہے نہ خوشو ہے نہ استہزار ہے نہ اللہ کی ذات کی طرف توجہ ہے ان کے لیے اللہ نے ہلاکت کی خبر دی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ آج تو ان کو بلایا جاتا ہے حیا الفلاح کہہ کر حیا الفلاح کہہ کر لیکن یہ آتے نہیں ہیں یہ سجدہ کرتے نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں دے گا توفیق سلب کر لی جائے گی کمر تختہ بن کر رہ جائے گی اکڑ جائے گی جیسے کمر کے اندر کسی نے سریا ڈال دیا جھکنا چاہتا ہے لیکن جھکا ہی نہیں جاتا بھاؤ نہ فَلَا يَسْتَطِعُونَ سیدہ نہیں کر سکیں گے خاشعتاً ادفارهم ترحقهم ذلہ نظریں جھکی ہوئی کہہوں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوئی اللہ کہتے ہیں آج قیامت کے دن ان سے میں نے سجدے کی توفیق کیوں سلب کر لی فرمایا کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا الَسْسُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ یہ جوان تھے یہ تندرست تھے سجدہ کر سکتے تھے اور ان کو میرا منادی سجدے کے لیے بلاتا تھا لیکن یہ آتے نہیں تھے اس وقت یہ نہیں آتے تھے اس وقت یہ سجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے آج یہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں مگر میں سجدہ نہیں کرنے دوں گا آج تو سجدوں کا پھل اور سجدوں کا نتیجہ اور سجدوں کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے سجدے کرنے کا دن نہیں ہے ڈبلو میرے بزرگوں اور دوستو خود بھی نماز کا اہتمام کیجیے اپنے بچوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف متوجہ کیجیے کوشش کریں حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ فجر کی نماز بعض لوگوں کو بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے بعض لوگوں کو عشاء کی نماز بڑی مشکل اسی لیے تو اللہ نے بھی کہہ دیا ہافو نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر صلاح وسطیٰ کی صلاح وسطی کی حفاظت کرو سلاط بستی کی کیا ہے درمیانی نماز کیا ہے نمازیں تو پانچ ہیں اور اقوال ان کے بارے میں مفسرین کے ساتھ ہیں کہ کون سی ہے درمیانی نماز کسی نے کہا کہ ظہر کی نماز درمیانی نماز ہے سلاتے بھوستا ہے اس لیے کہ رات اور دن کی نمازوں کے درمیان بھی ہے پھر یہ کہ شدید گرمی کے دنوں میں شدید گرمی کے دنوں میں گرم علاقوں میں اس کا ادا کرنا بڑا امتحان بھی ہے کراچی والے کیا جانے گرمی کیا ہوتی ہے سردی کیا ہوتی ہے اللہ نے تو ان کو ایسا موسم دیا نہ گرمی ہے نہ سردی ہے بلکہ کراچی کا موسم تو کوئی ہے ہی نہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کا موسم کیا ہے ایسا بھی ہوتا ہے صبح کا آغاز ہم گرمی سے کرتے ہیں اور شام کا اختتام سردی پر ہوتا ہے اور بعض اوقات صبح کا آغاز سردی سے ہوتا ہے اور شام گرمی موسم ایک دم بدلتے ہے لیکن نہ گرمی نہ سردی مگر وہ گرم علاقے جہاں ایسی شدید گرمی جسے کہا جاتا ہے کہ چیل انڈا دینا بھول جائے پرندے حیوان سمٹ کر رہ جاتے ہیں اور انسانوں کے لیے باہر نکلنا بڑا مشکل پانی اس قدر گرم ہوتا ہے کہ اس پانی کے اندر بغیر ابالے ہوئے پتی ڈال دیں تو چائے بن جائے زمین تپ رہی پسینے سے شرابور جسم اور ادھر اللہ کا منادی پکارتا ہے حیا الفلا حیا الفلا بہت سو پر یہ آواز بھاری گزرتی ہے لیکن سچے مومن کے قدم اٹھ ہی جاتے ہیں وہ زمین کی تپش بھی برداشت کرتا ہے آسمان کے شعلے بھی برداشت کرتا ہے گرمی برداشت کرتا ہے اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے اور اللہ کہتے جس نے دنیا میں میرے لیے گرمی کو برداشت کیا میں اسے آخرت کی گرمی سے بچا لوں گا غزوہ تبو بڑی شدید گرمی میں ہوا تھا شدید گرمی عرب کی گرمی تو پھر عرب کی گرمی ہے آپ جانتے ہی ہیں آج تو انہوں نے بڑا سبزہ لگا دیا بڑے درخت لگا دیے اور یوں سمجھیں کہ پوری زندگی اے سی میں گزر رہی ہے گاڑی میں اے سی دکان میں اے سی دفتر میں اے سی گھر میں اے سی ہوٹل میں اے سی مسجدوں میں اے سی ہر جگہ اے سی لگے ہوئے لیکن اس کے باوجود گرمی تو ہے سخت گرمی تھی بلایا گیا او جہاد کے لیے طویل سفر گرمی کے دن سواریاں پوری نہیں پیدل بھی چلنا پڑے گا جلسی ہوئی ریت اور آگ برساتا سورج بعض لوگوں نے کہا بہت گرمی ہے نہیں جا سکتے اللہ نے کیا جواب دیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دیجیے کل نارو جہنما اشدو ہر را باقی گرمی تو بہت ہے لیکن جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے یا یہ گرمی برداشت کر لو یا وہ گرمی برداشت کر لینا وہ جو ایک بادشاہ کے ہواریوں نے اس کے فوجیوں نے ایک بیوہ بوڑھی عورت کی گائے زباں کر کے کھالی تھی وہی اس کا گزارا تھا وہی اس کی معیشت تھی اسی پر گھر کا چولہا جلتا تھا بیچاری کچھ نہ کر سکی اسے پتا چلا بادشاہ کی سواری چند دن بعد سلام دریا کے پل کے اوپر سے گزرے گی وہ اس طریقے سے کھڑی ہو گئی کہ بادشاہ کا سامنا کر سکے جب سواری قریب آئی جھپٹ کر تیزی سے پھرتی سے آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور عجیب جملہ کہا کہنے لگی پوچھنا بس یہ چاہتی ہوں کہ میری گائے جو تمہاری پولیس نے تمہاری فوج نے ہڑپ کر لی ہے اس کا جواب اس پل پر دو گے یا اس پل پر دو گے تھا تو ڈکٹیٹر بادشاہ مگر اس وقت کے ڈکٹیٹر آج کے جمہوریوں سے بھی اچھے ہوتے تھے کام اٹھا یہ سوال سن کر کہنے لگا اماں اس پل پر جواب دینے کی جرت کس کے پاس ہے جو حساب لینا ہے اسی پل پر لے لو چناچے جو مطالبہ کیا اس سے زیادہ دے کر بڑھیا کو خوش کیا بینس کر رہا تھا کہ یا یہاں کی گرمی برداشت کرنی پڑے گی یا وہاں کی گرمی برداشت کرنی پڑے گی یا تو یہاں کی مصروفیت چھوڑنی پڑے گی ورنہ وہاں مصروف ہونا پڑے گا اور وہاں کس چیز میں مصروف ہوگا اللہ کی پناہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں بہت کمزور ہیں بہت کمزور ہیں اللہ ہم تو دنیا کا چھوٹا سا شولہ چھوٹی سی چنگاری بلکہ گرم چیز برداشت نہیں کر سکتے اللہ ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے وہاں کی مصروفیت اس کی کیا ہوگی بے نماز کی وہاں کی مصروفیت جہنم کی آگ پینے کے لیے جہنمیوں کی پیپ پیٹھ کے لیے زنجیروں کے کوڑے گرز سانپ اور بچھو ذلت اور رسوائی سورہ مدثر میں آپ پڑھ چکے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سوال کریں گے کچھ لوگ جہنم میں جانے والوں سے ما صاحلہ کا کمفی تمہیں جہنم میں کس چیز نے لا ڈالا ہے کیا جواب دیں گے لم نقل ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے بلم نت عم ہم مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے مکنہ نخوظم الخا دین اور ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ کھیل کود راگ رنگ موسیقی میں لگنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے مکنہ نقد مبیوم دین اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے جواب میں پہلی بات یہ ذکر کریں گے لم نق من المسلین ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے نماز نہیں پڑھتے تھے تو عرضی کر رہا تھا کہ سلاط وسطیٰ درمیانی نماز کیا بعض حضرات نے کہا نماز ظہر اس لیے کہ شدید گرمی میں اس کا پڑھنا بڑا امتحان ہے اور ویسے بھی دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے دوسرا قول بعض نے کہا مغرب کی نماز اس لیے کہ مغرب کی نماز کا وقت بڑا کشمکش کا وقت ہوتا ہے گھر جانے کی جلدی اور پرانے زمانے میں تو مغرب کے وقت کاروبار سمیٹ لیے جاتے تھے آج بھی دیہاتی کاشتکار مغرب سے پہلے پہلے اپنے جانوروں کو لے کر گھر آ جاتے ہیں سب کچھ سمیٹ لیتے ہیں اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج چونکہ ملک میں عدم امن ہے خوف ہے عدم تحفظ ہے چوری ڈکیتی ہے ظلم کا بازار گرم ہے مغرب سے پہلے پہلے لوگ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیتے ہیں تو یہ ایک بڑا کشمکش کا وقت ہے اس لیے کسی نے کہا مغرب کی نماز مشرک کھانا بھی پرانے زمانے کے لوگ مغرب کے وقت ہی کھاتے تھے بھوک بھی لگی ہوئی بعض نے کہا کا وقت عشاء کی نماز یہ سلاط ہے لیے کے عشاء کے وقت نیند کا غلبہ آج اگر ہم تو بہت دیر سے سوتے ہیں لیکن آج بھی حال یہ ہے کہ بعض لوگ نماز تاخیر نماز میں تاخیر پر تاخیر کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کی ہوش نہیں رہتی تو عشاء کا وقت بعض میں کہا نماز فجر لیے کے فجر کے لیے اٹھنا بڑا مشکل بالخصوص ہمارے ماڈرن دور میں ماڈرن ماڈرن خاندانوں میں فجر کے لیے اٹھنا بڑا مشکل، اللہ کیسے کہوں، کیسے بات سمجھ میں آئے گی کیسے بات دل میں اترے گی میں تو کئی جگہ عبرت کے لیے عرض کیا شاید یہاں بھی بتا چکا ہماری کرکٹ ٹیم کا کھلاڑی محمد یوسف اس کے ایک ساتھی سعید انور صاحب پچھلے دنوں آئے انہوں نے بتایا کہ اس نے تین سال قبل اسلام قبول کیا تب سے اب تک فجر کی نماز تو کبھی نہیں چھوڑتا یہ جو گزشتہ جون ہے اس وقت سے اب تک اس نے تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہونے دی ہے اللہ اکبر کرکٹ ٹیم کا کھلاڑی ہے کیسے کیسے گندے ماحول میں رہتے ہیں کیسی کیسی بعض اوارہ عورتیں ان کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں کن کن ملکوں میں جاتے ہیں اور تہجد کی نماز کزانی ہوتی ایک عیسائی کا بیٹا ہے میں نے کئی جگہ عرض کیا آپ سے بھی کہتا ہوں اس کے گھر میں تو ابھی تین سال پہلے اسلام آیا ہے تین سال پہلے اس کے گھر میں اسلام آیا ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کے گھروں میں سو سال سے اسلام ہے تین سو سال سے اسلام ہے ہزار سال سے اسلام ہے ایسے بھی ہیں دس دس نسلوں سے پچاس نسلوں سے سو سو نسلوں سے مسلمان ہیں اے میرے مسلمان بھائی اے میری مسلمان بہن ایک عیسائی کا بیٹا جس کے گھر میں تین سال پہلے اسلام آیا اس کی تحجد کی نماز قضا نہیں ہوتی اور ہماری فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا کہتے اٹھا نہیں جاتا اچھے اچھے نیک لوگوں کو دیکھا میرا دل کہتے ان کے عمل کو ان کے کردار کو دیکھتا ہوں دل کہتے یہ بڑے نیک لوگ ہیں اور واقع نیک لیکن کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی مجبوری ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا یہ نماز نہیں پڑھی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پھر زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ یہ نماز انسان سے پڑھی نہیں جا سکتی تھی اور اس وقت اٹھنا انسان کے لیے نقصان دے تھا نقصان دے تھا انسان کی صحت کے لیے معاذ اللہ اللہ نے زیادتی کی کہ فجر کی نماز ہم پر فرض کر دی ہاں. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو شاید ہم اس نماز کو منسوخی قرار دے دیتے لیکن اسلام نے ہمارے تو ہاتھ ہی کاٹ دیے ہیں یہود و نصارہ نے تو اپنے مذہب میں تبدیلی کر لی لیکن ہمیں تو تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار نہیں نہ روزوں میں نہ نماز میں نہ زکوۃ میں نہ حج میں نہ عمروں میں اور ایک تیسرا قول جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ کہ سلاط بستا سے مراد اثر کی نماز ہے اثر کی نماز اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اثر کے وقت کی قسم بھی کھائی ہے ول انسان لفی خسر اثر کی قسم بے شک انسان خسارے میں اللہ نے اثر میں نماز اثر کی قسم کھائی اور حدیث میں اللہ کے نبی نے نماز اثر ضائع کرنے والے کے لیے خاص طور پر بعید بیان